بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم بها يوه مهن وغور مجاهد عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ ابو مصعب سوري حفظه الله كي كتاب دعوة المقاومة الاسلامية العالمية سي اهمار درس مقدمے میں جاری ہے اساب و مصاب سوری یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر موجود جو افکار ہیں یہ کس طرح پروان چڑھے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے چھ مراحل کا ذکر کیا ہے آج پانچویں مرحلے میں ہمارا سبق جاری ہے پانچویں مرحلے کا تعلق پاکستان سے ہے سن 2002 سے سن 2003 تک کا یہ عمل ہے اساف کہتے ہیں کہ دو ہزار ایک کے گیارہ ستمبر کے واقعات اور امریکہ کا ردعمل مغرب کا حملہ جو کہ سلیبیوں اور یہودیوں کی طرف سے ترتیب دیا ہوا ہے اور جس میں ہمارے عالم اسلام اور عالم عرب کے مرتد اور منافقین بھی شامل ہیں ان حالات کو دیکھ کر میرے اندر مزید اطمینان ان افکار کے سلسلے میں پیدا ہوا کہ ہمیں عالمی جہاد کرنا چاہیے اور ہمیں علاقائی حکمرانوں کے بجائے امریکہ کے خلاف جنگ کرنی چاہیے اس فکر نے مزید پختگی حاصل کی وہ جنگ جو کہ 1991 کے آغاز میں نئے عالمی نظام کے زیر سایہ امریکہ اور اس کے حلیفوں نے جزیرت العرب اور عراق پر مسلط کی اور وہ جنگ جاری رہی حتیٰ کہ 11 ستمبر کے واقعات کو انہوں نے اپنے لیے ایک بہانہ بنا لیا اور انہوں نے ایک ایسی جنگ کا اعلان کر دیا جو کہ پورے عالم عرب اور پورے عالم اسلام کو شامل ہے بلکہ پوری دنیا کو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں بدل کر رکھ دیا اور انہوں نے یہودیوں کے طے شدہ منصوبے کے مطابق مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور امریکہ بھی یہودیوں کے طے شدہ منصوبے کے مطابق یہودیوں کے پیچھے چلتا رہا اور مسلمانوں پر اس نے حملے کیے اس عالمی حملے جو کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے جاری ہیں اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ میں بہت زیادہ مواد اس وقت پایا جاتا ہے حتیٰ کہ خود امریکی بھی اس حملے کے سلسلے میں بہت کچھ کہتے ہیں اور استاد فرماتے ہیں کہ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اور سیاسی مبصر صحافی جیفری اسٹرینبرگ اس کی جرت سے مجھے بہت تعجب ہوا اس نے سوریا کے ایک ٹیلی ویژن کو دو ہزار دو کے جولائی کے مہینے میں ایک بہت خطرناک انٹرویو دیا اور اس نے بہت کھل کر بات کی مجھے اس پر بہت زیادہ تعجب ہوا کہ اتنی زیادہ جرت اس نے کیسے کی ہے اس کے انٹرویو کا خلاصہ یوں ہے ان نمنا کا قاری فت المقبل اعلی امریکہ البشری بسب سیاست اللہ تبنہ الحزب الجمہوری بزامتی بش جیفری اسٹرمبرگ کہتا ہے کہ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی نے بوش کی قیادت میں جو پالیسیاں اپنانی شروع کی ہیں ان کی وجہ سے امریکہ پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے یہ پالیسی جو کہ تہذیبوں کی جنگ کے نام سے ہے جس کی بنیاد کیسنجر ہیننگٹن اور نیکسن وغیرہ کے افکار پر قائم ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر سفید فاموں کا قبضہ ہو یہ ان کے نظریات کا خلاصہ ہے کہ پوری دنیا پر سفید فاموں کی حکومت ہو اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اب امریکہ کی قیادت میں پوری دنیا میں ایک عالمی حکومت قائم کرنے کا وقت آ چکا ہے اور اس کے لیے وہ ترقی پذیر ممالک کی سناتوں کو بھی روک رہے ہیں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں ترقی پذیر ممالک کی صنعتوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور دنیا سے اسی فیصد آبادی جن کا تعلق سفید فارم سے نہیں ہے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کی بیماریاں اور مختلف قسم کی وبائیں پھیلا رہے ہیں عجیب بات ہے ہویا کہ یہ دنیا صرف سفید فاموں کے لیے ہے اس کے علاوہ جو لال پیلے کالے جس طرح بھی رنگت کے لوگ ہیں ان کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اس لیے اسی فیصد جو دوسری رنگت کے لوگ موجود ہیں دنیا میں ان کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی بیماریاں اور مختلف قسم کی وبائیں خود بنا کر تقسیم کر رہے ہیں ان میں سرفہرس یہ ایڈز اور پولیو وغیرہ ہے یہ جو پولیو کے قطروں کے نام سے یہ لوگ پلانا چاہتے ہیں اور جس کے لیے اتنی سختیاں ہو رہی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ غیر سفید فارم آبادیوں کو ختم کیا جائے اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو نص نب کر دیا جائے اب آپ دیکھیں بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان شریف کے وزیراعظم نواز شریف نے یہ اعلان کیا ہے اب چونکہ شریفوں کا دور ہے نواز شریف راحیل شریف پاکستان شریف یہ سب شریف ہیں پرویزوں کا دور ختم ہو چکا ہے شاید ایک زمانہ تھا کہ ایک پرویز مشرف ہے ایک پرویز اشرف ہے ایک پرویز پتانی ہے سب پرویز پرہیز ہوتے تھے اب شریفوں کا دور ہے ایک نواز شریف ہے, ایک شہباز شریف ہے ایک راحیل شریف ہے اور پاکستان شریف ہے لاہور شریف ہے ملتان شریف ہے سب شریف ہیں تو ان لوگوں نے یہ اعلان کیا ہے یہ نواز شریف کی حکومت نے خود نواز شریف نے یہ بیان دیا ہے معاملہ اتنا اہم ہے کہ جب تک کسی کے پاس پولیو کے خطرے پلائے جانے کا سیٹک فٹ موجود نہیں ہوگا تو وہ دوسرے ممالک کی طرف سفر نہیں کر سکتا اور حتیٰ کہ اب اس حد تک بات پہنچ چکی ہے کہ قبائل سے وہ شہروں کی طرف بھی نہیں جا سکتا اس کے پاس یہ ثبوت ہونا چاہیے اس کے لئے خاص ان لوگوں نے کارڈ بنائے ہیں پہلے مختلف قسم کے طریقوں سے رشوتیں کھاتے تھے اب یہ پولیو کارڈ سے دکھائیں گے کہ تمہارے پاس پولو کارڈ نہیں ہے اس درجے تک بات پہنچی ہوئی ہے اور جیفری اسٹرامبر یہ بھی کہتا ہے کہ مسئلہ جو ہے عراقی حکومت کے خاتمے سے بھی بڑا ہے اور پورے مشرق وسطی پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ہے یہ امریکی خود کہہ رہا ہے صرف عراق کی حکومت گرانا مقصد نہیں ہے بلکہ پورے مشرق وسطی پر قبضہ کرنے کا پروگرام ہے ان کا اور اس نے یہ بھی کہا کہ ریاستہ متحدہ امریکہ یونائیٹڈ اسٹیٹس اف امریکہ یہ اس وقت پوری دنیا میں اقتصادی اور مالی اعتبار سے سخت خسارے کا شکار ہے دیوالیہ ہونے کو ہے اس لیے کہ بہت سارے علاقوں میں اس میں ظالمانہ فوجی کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں اور بش یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے اس کے لیے اس نے اس طرح کے اقتصادی قوانین بنائے ہیں کہ جس کے انجام پر اس نے غور فکر نہیں کیے اور جو تجارت باہر سے آتی ہے درامد ہو کر اس پر ظالمانہ بھاری ٹیکس لگائے گئے ہیں حتیٰ کہ اپنے دوست ملکوں کے اوپر بھی ان معاملات نے امریکہ کے خلاف لوگوں کے اندر ایک نفرت اور جنون پیدا کر دیا ہے اور اس نے آخر میں یہ بات کی بش کی سیاستوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت امریکہ پر آنے والی ہے بلکہ پوری دنیا پر آنے والی ہے اور یہ مصیبت شاید ہفتوں میں آ جائے شاید ایک سال کے اندر ہو جائے شاید اس سے زیادہ یا اس سے کم لیکن المہم انحا قریبتن خلاصہ یہ کہ یہ مصیبت آنے والی ہے اور نزدیک ہے جیفری اسٹرمبیر کی یہ باتیں امریکہ کی وشہید من اہلیہ کی مستاق ہے کہ خود گھر کا بیکڑ ڈائے کہ یہ صرف چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں یہ پوری دنیا پر سفید فارموں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں صرف عراق کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے پورے مشرق وسطی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ انقلاب بش جو کہ خود سلیبی ہے بعض یہودی مفکرین کے افکار کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہے جن میں سے مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ ہنری کسنجر ہے نیکسن ہے ہینگٹن ہے نیکسن یہ کہتا تھا کہ سویت یونین کے خاتمے کے بعد اب ہم سب کا دشمن اسلام ہے اس نے یہ بات اپنی کتاب نسر بلا حرب یعنی بغیر جنگ کے غلبے میں کی ہے اور ہیگٹن اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں ہیں مغربی تہذیب چینی تہذیب ہندوستانی تہذیب اور اسلامی تہذیب ان میں سب کے ساتھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو سکتے یہ ایک ایسا دین ہے جو کبھی بھی نہیں مرے گا اس لیے ہمیں مرنے سے بچنے کے لیے اس کے خلاف لڑتے رہنا چاہیے یہ ہینگٹنگ کا نظریہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ہم کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے اور ہینری کسنجر تو یہ بہت مشہور ہے اور بہت خدیز ہے اس کی تو پوری پوری کتابیں موجود ہیں یہ سینئر بش کے زمانے میں جب انہوں نے انیس میں عراق وغیرہ پر حملے کیے تھے اس وقت یہ وزیر خارجہ رہا ہے بات سمجھ میں رہی ہے اور یہ یہودی ہے گویا کے زمانے کے جو عیسائی ہیں یہ یہودی بن چکے ہیں اور یہ یہودیوں کی پالیسیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں